خطبہ نمبر ستائیس جو اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ علیہ السلام کو خبر ملی کہ معاویہ کے لشکر نے امبار پر حملہ کر دیا ہے اس خطبے میں جہاد کی فضیلت کا ذکر کر کے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کیا گیا ہے اور اپنی جنگی مہارت کا تذکرہ کر کے نہ کی ذمہ داری لشکر والوں پر ڈالی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے پروردگار نے اپنے مخصوص اولیاء کے لیے کھولا ہے یہ تقوی کا لباس اور اللہ کی محفوظ و مستحقم زرہ اور مضبوط سپر ہے جس نے اعراض کرتے ہوئے نظر انداز کر دیا اسے اللہ ذلت کا لباس پہنا دے گا وَشَمِّلَهُ الْقَلَاءِ وَدُوِيِّتَ بِالسَّغَارِ وَالْقَمَاعَةِ وَضُرِبْ عَلَىٰ قَلْبِهِ بِالْإِسْحَابِ الحق منه الخاسف ومنع النصف اور اس پر مصیبت حاوی ہو جائے گی اور اسے ذلت و خواری کے ساتھ ٹھکرا دیا جائے گا اور اس کے دل پر غفلت کا پردہ ڈال دیا جائے گا اور جہاد کو ضائع کرنے کی بنا پر حق اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اسے ذلت برداشت کرنا پڑے گی اور وہ انصاف سے محروم ہو جائے گا ماں آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تم لوگوں کو اس قوم سے جہاد کے لیے دن میں پکارا اور رات میں آواز دی خفیہ طریقے سے دعوت دی اور علال اعلان آمادہ کیا اور برابر سمجھایا کہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے تم میدان میں نکل آؤ کہ خدا کی قسم جس قوم سے اس کے گھر کے اندر جنگ کی جاتی ہے اس کا حصہ ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے اپنا حسان الیکن حسان تم نے ٹال مٹول کیا اور سستی کا مظاہرہ کیا یہاں تک کہ تم پر مسلسل حملے شروع ہو گئے اور تمہارے علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا دیکھو یہ بنی غامد کے آدمی یعنی سفیان ابن عوف کی فوج امبار میں داخل ہو گئی ہے اور اس نے حسان بن حسان بکری کو قتل کر دیا ہے وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ اور تمہارے سپاہیوں کو ان کے مراکز سے نکال باہر کر دیا ہے اور مجھے تو یہاں تک خبر ملی ہے کہ دشمن کا ایک ایک سپاہی مسلمان یا مسلمانوں کے معاہدے میں رہنے والی عورت کے پاس وارد ہوتا تھا اور اس کے پیروں کے کڑے ہاتھ کے کنگن گلے کے گلو اور کان کے گوشوارے اتار لیتا تھا كان مسلم ملوما اور وہ سوائے انہ پڑھنے اور رحم و کرم کی درخواست کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی اور وہ سارا ساز و سامان لے کر چلا جاتا تھا نہ کوئی زخم کھاتا تھا اور نہ کسی طرح کا خون بہتا تھا اس صورتحال کے بعد اگر کوئی مرد مسلمان صدمے سے مر بھی جائے تو قابل ملامت نہیں ہے واللہ يميت القلب ويكلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطل وتفرقكم من حقكم بلکہ میرے مستیق حق بجانب میں ہے کس قدر حیرت انگیز اور تعجب کی صورتحال ہے خدا کی قسم یہ بات دل کو مردہ بنا دینے والی اور ہم و غم کو سمیٹنے والی ہے کہ یہ لوگ اپنے باطل پر مجتمع اور متحد ہیں اور تم اپنے حق پر بھی متحد نہیں ہو لَكُمْ حين يرمى ولا ولا تغزون تمہارا برا ہو کیا افسوسناک حال ہے تمہارا کہ تم تیر اندازوں کا مستقل نشانہ بن گئے ہو تم پر حملہ کیا جا رہا ہے اور تم حملہ نہیں کرتے ہو تم سے جنگ کی جا رہی ہے اور تم باہر نہیں نکلتے ہو لوگ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں اور تم اس صورت حال سے خوش ہو فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الْحَرِ قُلْتُمْ هَذِهِ حَمَارَّةُ الْغَيْدِ أَمْهِلْنَا يُسَبِّخْ أَنَّ الْحَرِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ في إِل میں تمہیں گرمی میں جہاد کے لیے نکلنے کی دعوت دیتا ہوں تو کہتے ہو کہ شدید گرمی ہے تھوڑی مہلت دیجئے کہ گرمی گزر جائے اس کے بعد سردی میں بلاتا ہوں کل تمہاری قرنا کلار کن تم الحر ہر تفرون فأنتم من تو کہتے ہو کہ سخت جاڑا پڑ رہا ہے ذرا ٹھہر جائیے کہ سردی ختم ہو جائے حالانکہ یہ سب جنگ سے فرار کرنے کے بہانے ہیں ورنہ جو قوم سردی اور گرمی سے فرار کرتی ہو وہ تلواروں سے کس قدر فرار کرے گی یا اشباہ الرجال ولا رجال حلوم الاطفال وعقول ربات لو ودئت اني لم اركم ولم اعرفكم معرفه لله جرت ندما باعقبت الصدمه اي مردو کی شکل و صورت والو اور واقعا نا مردو تمہاری فکر بچوں جیسی اور تمہاری عقلیں حجلہ نشین عورتو جیسی ہیں میری दिली خواہش تھی کہ کاش میں تمہیں نہ دیکھتا اور تم سے متعارف نہ ہوتا جس کا نتیجہ صرف ندامت اور رنج افسوس ہے اللہ, لقد قلبی اللہ تمہیں غارت کر دے تم نے میرے دل کو پیٹ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو رنج غم سے چھلکا دیا ہے تم نے ہر سانس میں ہم و غم کے گھوٹ پلائے ہیں اور اپنی نافرمانی اور سرکشی سے میری رائے کو بھی بیکار و بے اثر بنا دیا ہے حتی لقد قالت قرائش ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولیکن لا علم له بالحر للہ ابوهم وَهَلْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ اشد لَهَا مِرَاسًا وَأَقْدَمُ فِيهَا مَقَامًا تک کہ اب قریش والے یہ کہنے لگے ہیں کہ فرزند ابو طالب بہادر تو ہیں لیکن انہیں فنون جنگ کا علم نہیں ہے اللہ ان کا بھلا کرے کیا ان میں کوئی بھی ایسا ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کا تجربہ رکھتا ہو اور مجھ سے پہلے سے کوئی مقام رکھتا ہو میں نے جہاد کے لیے اس وقت قیام کیا جب میری عمر بیس سال بھی نہیں تھی اور اب تو ساٹھ سے زیادہ ہو چکی ہے لیکن کیا کیا جائے جس کی اطاعت نہیں کی جاتی ہے اس کی رائے کوئی رائے نہیں ہوتی ہے